بسم اللہ الرحمن الرحیم نمر رسول الريم اب الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو چکا ہے جتنے دن باقی ہیں مکہ مكرمہ میں گزارنا ہے اور یہ بھی وقت قیمتی ہے آئندہ زندگی میں کب یہاں آنا نصیب ہوگا بيچارے حسرت لے کر آتے ہیں زندگی ختم ہو جاتى ہے لیکن جانے کا موقع نہیں ملتا ارادے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتى ہے وہ نہیں جا سکتے تو آئندہ جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے کیا معلوم اللہ تعالى كو اسيے اس وقت كى بہت غنیمت سمجھيں اور اپنے وقت کو قیمت قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے اچھے کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں طواف کثرت سے کرتے رہیں موقع ہو تو عمرے بھی کرنے کی گنجائش ہے مکہ مکرمہ میں چند مقامات مقامی زیارت بھی ہے متبرک مقامات ہیں جیسے غار خیرہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی کئی دنوں تک تشریف رکھتے تھے ارتکاف پر تھے اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے اور یہیں سب سے پہلی وحی آپ کے بند نازل ہوئی تھی اقرابس میں رب کے خلق سب سے پہلا وحی کا واقعہ غار خرہ میں پیش آیا تھا موقع ہو تو وہاں بھی تبرو کے لیے زیارت کے لیے تشریف لے جائے اسی طرح ایک غار خرہ ہے غار خیرہ تو یہ ہے دوسرا غار شور ہے غار شور یہ وہ غار شور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان دونوں بزرگوں نے اور ان دونوں حضرات نے غار شور میں تین دن اپنے گزارے تھے غار شور میں بڑا اونچا ہے موقع ہو تو وہاں بھی ضرور جائیں لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ جو راستہ بنا ہے اسی راستے سے جائیں اپنی عقل کو وہاں نہ دوڑائیں اپنی عقل کو دولا کر ادھر ادھر گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا جو راستہ وہاں بنا ہوا ہے جیسا بھی ہے اسی راستے سے اوپر جائیں اور اسی راستے سے واپس آؤں یہی زیادہ بہتر ہے ورنہ اترنے کے اندر کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت قریب کا راستہ ہے اور یہ بہت قریب کا راستہ ہے لیکن جب اپنے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جائیں گے تو پریشانی کی سوا کوئی چیز نہیں ملے گی تو جو راستہ بنا ہوا ہے جیسا بھی ہو اسی راستے سے اوپر جانا ہے اسی راستے سے نیچے آنا ہے وہاں جا کر اللہ پاک توفیق دے دے دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں وہاں پہنچنے کے بعد بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں فوٹوگرافر کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو فوٹو پاڑ لیں یا اپنے ساتھ خدا, خدا نخاسہ کو کیمرہ لے جائے تو وہاں جا کر اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے فوٹو پاڑنا اپنی مرضی سے بلا ضرورت کے بالکل حرام ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دا ہے لیکن محققین کی تحقیق یہی ہے کہ فوٹو پاڑنا پڑھوانا بلا ضرورت شرعیہ کے ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے وہاں جا کر ہم یہ گناہ کر کے آئیں تو بہت بڑی ہمارے لیے خسارے اور نقصان کی بات ہے لہٰذا وہاں کسی بھی حالت کے اندر اپنی یادگار کے طور پر بھی اپنی یادگار تو وہی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ایسی یادگار ہے جو قیامت کے میدان کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے گی اور یہ فوٹو یہاں ختم ہو جائے گا جہاں یہ فوٹو ووٹو کوئی یادگار کی چیز نہیں ہے سب سے بڑی یادگار نیک اعمال ہیں۔ سب سے دنیا کے اندر بھی ہم اپنے دوسرے کو ساتھی کو یادگار کے طور پر فوٹو دیتے ہیں یہ فوٹو سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے یادگار کے طور پر دینا ہو تو آپ اس کے لیے دعا کریں اس کو اچھی بات کہیں نیک بات کہیں اچھی بات کا ہے اگر وہ عمل کرے گا تو یہ سب سے بڑی یادگار ہوگی جو قبر کے اندر بھی باقی رہے گی اور حشر کے اندر بھی باقی رہے گی آپ کے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ نجات کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے گی تو وہاں جا کر اس قسم کے گناہوں کے اندر بالکل اپنے آپ کو مشغول نہ کریں جتنے متبرک مقامات ہیں ضرور زیارت کے لیے جائیں وہاں کی برکتیں ابھی بھی ہیں ان اور وہاں انسان اچھی نیت کے ساتھ جائے گا تو ان وہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی حرم شریف میں نماز کا مسئلہ کیا ہے خاص کر عورتوں کے لیے مستورات کے لیے مرد بڑھ پڑھتے ہی ہیں تو مستورات بھی حرم شریف میں جا کر نماز پڑھیں گی اور پڑھتی ہیں پڑھ سکتی ہیں البتہ مستورات کو بھی اس طرح خیال کرنا چاہیے کہ نماز کے وقت میں جس طرح ہم مرد جب جماعت کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں نیت دل کے اندر بھی ہوتی ہے اور زبان پر بھی ہم لے آتے ہیں اگرچہ نیت کا اصل تعلق دل سے ہے زبان سے کہہ لینا افضل درجہ ہوتا ہے لیکن اصل نیت کا تعلق دل سے ہے تو دل میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے مسجد میں ہم اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی فرض نماز امام کے پیچھے ادا کریں گے تو جس طرح امام کے پیچھے ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ میں فجر کی فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں ان کی ابتدا میں امام کی اقتدا میں اسی طرح اگر عورتیں چونکہ عام طور پر مسجد میں آنا نہیں ہوتا ان کے لیے اگر وہ جماعت کے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو دل کے اندر یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہت اچھا ہے کہ میں فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہی ہوں امام کے پیچھے جس کو اقتدا کی نیت کہتے ہیں یہ پیچھے کے ڈبے انجن کے ساتھ اسی وقت رکھتے ہیں جبکہ درمیان میں کوئی کنکشن ہو اور اگر او کنکشن نہ ہو تو ڈبہ الگ ہو جائے گا اور ریل کا انجن الگ ہو جائے گا یہاں پر کنکشن قائم کرنے کے لیے نیت ہے جب ہم نیت کر لیں گے تو ہم امام کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں گے اور امام کے ساتھ ہماری نماز بھی انشاءاللہ شاء ادا ہو جائے گی اور اگر بالکل نیت نہیں ہے ذرا بھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہوں اور خالی اللہ اب کو کہہ کے نماز شروع کر دی تو نماز مشتبہ ہو جائے گی اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرم مشری میں جانا ہی خود نیت کی قائم مقام ہو سکتا ہے حرم شریف میں جائیں اسی لے رہے ہیں کہ وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن پھر بھی دل کے اندر یہ بات موجود رہنا چاہیے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں اس کا خیال کر لیا جائے اور یہ نیت دل کے اندر مستحضر کر لی جائے اچھی طرح جمع لی جائے ایک مسئلہ یہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے مستورات کے لیے خاص طور پر اپنی الگ جگہ پر نماز پڑھنا ہے جب ان کو نماز کا وقت آ جائے تو پہلے ہی سے الگ جگہ جہاں عورتوں کی ہے وہاں جا کر بیٹھ جائے ایسا نہ ہو کہ ہم طواف کرتے रहे اور کرتے رہیں اور اتفاق سے نماز شروع ہو گئی اور بیچ میں کہیں بھی کھڑے ہو گئے جس سے کہ عام طور پر ذرا غیر محتاط عورتیں کرتی ہیں اور بیچارے مرد کھڑے ہیں بازو میں آ کر کھڑی ہو گئی चाहते بچنا بھی چاہتے ہیں بھاگنا بھی چاہتے ہیں تو پھر بھی عورتیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں تو عورتوں کو بھی اس کا خیال کرنا ہے کہ جو ان کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں عورتیں عام طور پر نماز پڑھ حرم شریف کے اندر خاص کر یہ مکہ مکرمہ میں مسئلہ پیش آتا ہے مدین پاک میں تو بالکل ان کا مقام ان کی جگہ بالکل الگ ہے وہاں تو انشاءاللہ ایسا اللہ اختلاط کی شکل ہی پیش نہیں آتی یہاں چونکہ طواف کا مسئلہ ہوتا ہے لہذا طواف کی وجہ سے آپس کے اندر میل جل ہو جاتا ہے گڑبڑ ہوئی جاتی ہے تو اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اتفاق سے بازو میں بالکل بازو میں جس طرح ہم صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح صف کے اندر بازو میں آ کر عورت کھڑی ہو گئی یا پہلے سے عورت کھڑی تھی اور ہم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور بالکل آزو بازو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے اعتبار سے مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آزو بازو لیں کہ کون ہے اگر کوئی عورت ہو تو وہاں سے خود ہٹ جائیں یا اس کو ہٹانے کی کوشش کریں بےچارے وہاں متوع ہوتے ہیں ہٹاتے بھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی عورتیں کہنے کے آ جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جاتی ہیں تو اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے بازو میں نہ رائٹ سائڈ نہ لیفٹ سائڈ دونوں طرف میں سے کسی طرف کے اندر کوئی عورت نہ ہو اگر عورت ہوگی تو مسئلہ ذرا مشکل ہو جائے گا اور مرد کی نماز ساتھی ہو جائے گی عورتوں کو پیچھا کرنا پیچھا کرنا اللہ پاک اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا ہے اخ کما اخر اللہ اخر و ہننا کما اخراء <اللہ> جب جماعت میں عورتیں حاضر ہوں تو ان کو بالکل करो کرو عورتوں کی صف بالکل پیشے ہوگی یہی وجہ ہے کہ اگر عورتوں کے صف بیچ میں ہے اور پیچھے مرد گھروں کا نماز پڑھنا ہے تو پیشے والوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی عورتوں کی صف بالکل آخر میں ہونا چاہیے تو उनको و करो ان کو پیچھے کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے اندر ان کو پیش رکھا ہے مردوں کو بہرحال اور ارجال قوامون بنایا ہے اور عورتوں کا مقام بہرحال بہت سے مسائل کے اندر ان کے لیے اسی یہی وجہ ہے کہ عورت اگر امام بن جائے اور مرد اس کے پیچھے اس کی اقتدام میں نماز پڑھیں گے تو صحیح ہوگی امام بن کر عورت نماز پڑھائے اور مرد اس کی اقتدام میں نماز پڑھے تو صحیح نہیں اسی طریقے پر مرد اگر امام بن کر نماز پڑھا رہا ہے تو امام کی بھی ذمہ داری ہے اور جو صف کے اندر مقتدی کھڑے ہوئے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اتفاق سے عورت آ کر کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو پیچھے جانے کے لیے کہیں تو اگر اتفاق سے حرم شریف کے اندر بازو میں اگر عورت آ کر کھڑی ہو گئی یا پہلے سے کھڑی تھی ہم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی تو حرم شریف میں ان باتوں کو بھی نماز کی ادائیگی کے وقت خیال کرنا ہے اللہ باقا آسان فرمائے اور ہر طریقے سے سنت طریقے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ حملِ صُبح اللہدہ و رشد اللہ الہ اللہ انتنا صف و بلیک سُبحان رب رب الزۃم صفون وسلم وسلم الحمد للّہ رب العالمین